اور کل جس نے اس کے مرتبہ کی آرزو کی تھی صبح کوہنی لگے عجب بات ہے اللہ رزق وسی کرتا ہے اپنی بندوہے میں جس کے لیے چاہے اور تنگ فرماتا ہے اگر اللہ ہم پر احسان فرماتا تو ہمیں بھی دینسادتا اے عجب کافروں کا بھلا ناؤ